السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ معذر بھائیوں سے پہلے درس میں کلم طیبہ کی دو شرطیں ہم نے پڑھی تھیں پہلی شرط تھی علم یعنی جب انسان کلمے کا اقرار کرے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ کلمے کا معنی جانے کہ کلمے کا معنی کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اور دوسری شرط ہم نے پڑھی تھی یقین کہ انسان جب وہ کلمہ پڑھے تو اس کلمے کے معنی پر اس کو پختہ یقین ہو اس میں شک اور شبہ نہ ہو اللہ کی ذات پر یقین نبی کی نموت پر یقین آخرت پر یقین تمام چیزوں پر اسے یقین ہونا چاہیے اگر شک آ گیا تو یہ پھر شک انسان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے یہ دو شرطیں ہم نے اس سے پہلے پڑھی تھیں آج ہم مزید شرطیں پڑھیں گے انہیں میں سے ایک شرط ہے اخلاص شیخ نباز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ الاخلاص المنافی لش یعنی ایسا اخلاص جو شرف کے منافی ہو اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ حسین نیت کے ساتھ انسان اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی خوشمودی کے لیے اس کلمے کا اقرار کرے اور جب کلمے کے اقرار کرے تو خالص اللہ البران کی عبادت کرے اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ حسین نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اس کلمے کا اقرار کرنا اور کلمہ کے اقرار کرنے کے بعد صرف اور صرف اللہ تعالی کی خالص عبادت کرنا اللہ رب العالمین نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا اللہ کے ارشاد ہے اللہ اللہ دین الخالص اللہ ہی کے لیے خالص دین ہے یعنی انسان یکسوئی کے ساتھ اللہ کے دین پر عمل پیرا ہو اور اس کے دین اس کے عمل میں کسی طرح کا بھر کوئی شرک نہ ہو اگر شرک ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی مفرت نہیں کرے گا شر کرنے والوں پر جنت کو اللہ نے حرام کر دیا ہے ایسے لوگوں کا ٹھکانا جہنم ہوگا تو اگر وہ شر کرتا تو اخلاص کیا منافی ہے اخلاص کا مطلب ہے کہ خالص اللہ کی عبادت کرنا اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا ایسے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ابو اور نے سوال کیا کہ من اسد سے بشفات کے یوم القیامہ کی قیامت کے دن آپ کی سفارش کا حقدار کون ہوگا تو کون خوش نصیب ہوگا جسے قیامت کے دن آپ کی شفات نصیب ہوگی تو نے فرمایا جس نے فرمایا اقرار کیا دل کے اخلاص کے ساتھ کلمے کا اقرار کیا ایسے آدمی کے لیے میری سفارش قیامت کے دن ہوگی ایسی بخاری کی حدیث ہے اس کا مطلب یہ کہ انسان اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ اس نے کلمے کا اقرار ہی نہیں کیا اور اس کلمے کے اقرار اگر کر بھی لیا اس کا کوئی انسان کو فائدہ نہیں ہوگا اگر دکھانے کے لیے کر رہا خالص اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے تو ریاکاری اور دکھاوے کا جو عمل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے قبولیت نہیں ملتی ہے اللہ تعالیٰ اس عمل کو برباد کر دیتا ہے اسے باطل کر دیتا ہے کیونکہ انہوں نے لوگوں کی ریا کے لیے دکھانے کے لیے عمل کیا تو اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عمل کو شک سے بچانا ریاکاری سے بچانا خالص اللہ کے لیے اس کلمے کا اقرار کرنا آپ دیکھیے جو منافقین تھے وہ کلمہ پڑھتے تھے لیکن ان کے کلمہ کے پڑھنے میں اخلاص نہیں تھا ریاکاری کاری تھی دکھانے کے لیے انہوں نے کلمہ پڑھا کہ ہماری جان بچ جائے ہمیں قتل نہ کیا جائے اس لیے انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے ریا کاری کے طور پر کلمے کے قرار کیا ہے. تو اخلاص کے ساتھ انسان کو اس کلمے کے اقرار کرنا ہے عبادت کے اندر کسی طرح کا کوئی ریاکاری نہ ہو اور نہ عبادتوں کے اندر کوئی شرک ہو اس طریقے سے اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے ان اللہ حرم علی النار کے اللہ حرمی نے جانم پر حرام کر دیا کہ کو من قال لا الہی لاللہ. وجہ اللہ یبتغی تری بیدا وجہ جو لا الہ کے اقرار کرتا ہے اور اس کا مقصد اللہ کی رضا ہے اللہ کی خوشنوری چاہتا ہے خالص اللہ کے لیے کلمے کا اقرار کرتا ہے دکھاوا ریا کاری مقصد نہیں ہے نہ کلمے کے اقرار میں نہ ہی امال اور عبادت میں کیونکہ انسان اگر دکھاوے کے لیے نماز پڑھے روزہ رکھے زکوٰۃ دے حج کرے کوئی بھی عمل کرے تو یہ عمل اللہ تعالی کے یہاں مقبول نہیں ہوتا ہے تو خالص وہ عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے اور اس عبادت کے اندر شرک بھی نہیں ہونا چاہیے ریاکاری نہیں ہونی چاہیے دکھاوا نہیں ہونا چاہیے تب جا کر کے اس کلمے کا انسان کو فائدہ ہوتا ہے اور نہ منازقین بھی اس کلمے کا اقرار کرتے تھے وہ بھی لا اللہ محمد رسول پڑھتے تھے لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ یہ سارے شرطیں جو آپ کے سامنے بتائی جا رہی ہیں وہ شرطیں ان کے اندر نہیں پائی جاتی تھیں کوئی خالص اللہ کے خوف سے انہوں نے اس کلمے کا اقرار نہیں کیا تھا اللہ کے ڈر سے نہیں پڑھے تھے لوگوں کے ڈر سے اپنی جان بچانے کے لیے ریاکاری اور دکھاوے کے لیے انہوں نے اس کلمے کے قرار کیا تھا ان کے دل میں ایمان نہیں تھا اللہ نے صاف کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کلمے کے پڑھ لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو آج بھی ہم کلمہ پڑھیں اور ہماری یہ باتوں کے اندر توحید نہ ہو یہ باتیں خالص اللہ کے لیے نہ ہوں یہ باتوں میں شرک ہو ریاکاری ہو تو اس کلمہ کے پڑھنے سے انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا چوتھی شرط یہ ہے سدق یعنی دل کی سچائی سے اس کلمے کا اقرار کرنا یہاں تک کہ دل میں نفاق نہ رہے جھوٹ نہ رہے شیخ فرماتے ہیں وہ سدق المنافی القدل یعنی ایسی سچائی اتنا پختہ انسان اپنے اس دعوے کے اندر سچا ہو کہ اس کے اندر جھوٹ کا شاعرہ نہ ہو یعنی یقین کے ساتھ اور دل کی سچائی کے ساتھ اس کلمے کا اقرار کرے دل اصل دل ہوتا ہے انسان کا منافقین کے دل میں سچائی نہیں تھی جھوٹ تھا ان کے دل میں یہ کلمہ پڑھتے تھے لیکن جھوٹ تھا ان کے دل کے اندر سچائی نہیں تھی تو اگر جھوٹ ہے دل میں تو ایسی صورتے کے پڑھنے کے انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو ایسی سچائی کی جو دل کی سچائی ہو اور جب انسان کا دل سچا ہوتا تو عمل بھی سچا ہوتا ہے انسان عمل کے اندر بھی سچا ہوتا ہے اگر دل میں کھوٹ ہے دل میں اگر جھوٹ ہے سچائی نہیں ہے تو انسان کے عمل کے اندر بھی جھوٹ آتا ہے اور کوتا آتی ہے اور سچائی سے انسان دور رہتا ہے تو فطق کے ساتھ دل کی سچائی کے ساتھ اس کلمے کا اقرار کرنا یہ بھی ایک شرط ہے اللہ فرماتا ہے ولق الفتن من قبل ہم نے ان سے پہلے جو لوگ تھے ہم نے ان کی آزمائش کی فلیہ المن اللہ الزین الصدو ولی علم اللہ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں جو دل کی سچائی کے ساتھ اقرار کرتے ہیں سچائی کے ساتھ عمل کرتے ہیں اور وہ اللہ کے خوف اور ڈر سے کرتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی اللہ رب جان لے گا اور بولیا المن القاضبین اور جو جھوٹ بولتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہمارے دل کے اندر کیا ہے ہم نے کلمے کے قار کیا جھوٹ کی بنا پر یا سچائی کی بنا پر کس بنا پر کلمے کے قار کیا اللہ رب العامین کو ساحل آتے معلوم تو سچائی کے ساتھ انسان کو اس کلمے کے اقرار کرنا چاہیے انسان کا دل سچا ہو کیونکہ دل انسان کا اگر درست ہے تو انسان کے ساری چیزیں درست رہتی ہیں اللہ کے جسد و کلو و ادا فصد الجد و کلو انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے اگر وہ صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح رہے گا اگر وہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب رہے گا اگر دل میں سچائی نہ ہو تو انسان عمل نہیں کرتا ہے انسان کی زبان سے جھوٹ نکلتا ہے عمل سے بھاگتا ہے عمل سے کتراتا ہے عمل کرے گا وہ لیکن بوجھ لگے گا اس کو اس لیے کہ دل میں سچائی نہیں ہے دل کے ساتھ اس کا اقرار نہیں کرتا ہے. گویا کہ زبردستی انسان کوئی عمل کرتا ہے آج ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا حال ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ زبردستی ہم مسجد میں آتے ہیں زبردستی قرآن پڑھتے ہیں زبردستی نماز پڑھتے ہیں زبردستی حج و کرتے ہیں زبدستی زکات دیتے ہیں انسان کے دل میں سچائی نہیں ہوتی ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ گویا کی ایک مجبوری میں دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اتنا پیسہ اگر زکوات نہیں دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے یہ اس طریقے سے اتنی عمر ہوگی یہ پیسہ حضر نہیں کریں گے آئیں گے تو کیا ہوگا کیا لوگ کہیں گے تو انسان ایسا لگتا ہے کہ مجبوری میں ساری چیزیں کرتا اگر انسان کا دل سچا ہو تو مجبوری میں کوئی عمل نہیں کرے گا اور جب انسان عمل کرتا اس کو بور سمجھتا ہے اگر خطبہ تھوڑا لمبا ہو جائے انسان چلانے لگتا ہے شور کرنے لگتا ہے یا نماز تھوڑی لمبی ہو جائے آپ نے رقو لمبا کر دیا سجدہ لمبا کر دیا آپ نے خلاف لمبی کر دی یہ سب ایسا ہم کو شکایت کرتے ہیں اسی اس لیے کہ دل میں سچائی ہماری نہیں رہی گئی جو سچائی مطلوب ہے ہم سے وہ سچائی نہ ہونے کے جیسے سے چھوٹی سی کوئی بات ہوتی ہے انسان اس کو بہت بڑا بنا دیتا ہے اور انسان کے دل پر گرا گزرتا ہے تکلیف ہوتی ہے انسان کو انسان اسے جیل سمجھتا ہے آپ دیکھیے مسجد فل ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے لیکن مسجد خالی ہونے میں ایک منٹ کے اندر دو منٹ میں مسجد خالی ہو جاتی ہے جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے نماز ہوتی ہے سلام پھیرتے ہی لوگ مسجد سے پٹافٹ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں کوئی دعا بھی نہیں پڑتا ہے ذکر ازکار نہیں کرتا فوراََ مسجد سے نکل جاتے ہیں وہی مسجد فل ہونے کے لیے بہت ٹائم لگ جاتا ہے لیکن ادھر سلام پھیرا آم امام نے ادھر لوگ مسجد سے نکل گئے پتا نہیں استقباللہ بھی کہہ پاتے ہیں کہ ہیں فوراً کھڑے ہو کے نکل یہ کیوں ایسا ہوتا ہے اس لیے کہ سچائی ہمارے دلوں کے اندر نہیں رہی گئی اس کلمے کی سچائی پر یقین نہیں اللہ کے سچ ہونے پر ہمیں یقین نہیں اس لیے انسان اعمال کو بوجھ سمجھتا ہے کتنی جلدی ختم ہو جائے دھاگ میں جلدی سے خطبہ بہت لمبا ہو گیا نماز لمبی ہوگی ہم یہاں آتے دل ہمارا کہیں اور لگا رہتا ہے ہم نماز ہی کے اندر پورا حساب کرتے ہیں چھٹّی جانا پوری پلاننگ نماز کے اندر ہوتی ہے سامان خریدنے سے لے کر کے پوری پلاننگ انسان نماز کے اندر کرتا ہے پورے دن کا حساب انسان نماز کے اندر کرتا ہے آفس میں کہیں کسی سے جھگڑا ہوگا لڑائی ہوگی نماز میں دل کم لگا رہے گا ادھر انسان کا دل زیادہ لگا رہتا ہے سوچتا رہتا نماز میں انسان دنیا کی باتیں سوچتا ہے یہ ہمارے دلوں میں سچائی کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے تو سچائی اگر ہو تو انسان کو عبادت بوجھ نہیں لگے گی انسان کو سکون ملے گا انسان کو اطمینان ملتا ہے قرون اللہ کے ذکر سے دنوں کو اطمینان ملتا ہے اگر وہ نماز پڑھنے نہیں آئے گا کسی جیسے سے نماز رہے گی وہ بے چین ہو جائے گا انسان اگر انسان کا دل سچا ہے تو اگر کوئی عبادت چھوٹ گئی پڑھ کرتا ہے انسان کا دل بے چین ہو جائے گا تڑپ اٹھے گا وہ کہ میں عبادت کرتا تھا آج نہیں کر سکا میں بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تو انسان کا دل اگر سچا ہوتا ہے تو انسان کو عبادات کرنے میں لذت ملتی ہے سرور ملتا ہے سکون اور خوشی ملتی ہے اور انسان کی شہادت اسی کے اندر ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی باتوں میں خوش رہے اسے بوجھ نہ سمجھے کہ گردن پر بوجھ ہے ہم نے اس کو پھینک دیا اور ہم نے اس کو ادا کر دیا یہ چیز نہیں ہونی چاہیے ایسا کیوں ہم کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے دلوں میں سچائی نہیں رہی گی تو اللہ نے فرمایا فلیح الم اللہ اللہ اسدو جنہوں سچائی کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ کو لوگوں کا علم ہے تو اللہ جانتا ہمارے دل میں کیا ہے کھوٹ ہے کہ نہیں ہے یہ خلاص ہے سچائی ہے کہ نہیں ہے ان تمام باتوں کو اللہ ابامن کا علم ہے اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے امن نا سم امن ناب اللہ لوگوں میں ایسے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے آخرت پریمان ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں جو خادن اللہ وہ اللہ تعالی کو دھوکا دیتے ہیں اپنے گمان کے مطابق اپنی سوچ میں اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکا دے دیا وہ لذینہ آ بنوں اور ایمان والوں کو دھوکا دیتے ہیں اومائے خد اللہ نفس مائے شر حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر انہیں اس کا شور ہی نہیں ہے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کوئی اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا کوئی کسی کو دھوکہ دینے سے کیا ہوگا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے آپ یہ کہیں کہ بھائی ہم تو نماز پڑھتے ہیں اخلاص کے ساتھ اور اللہ کے لیے لوگ ہمیں یہ سمجھ رہے ہیں لوگوں کے سمجھنے سے کیا ہوگا اگر انسان اپنے عمل میں مخلص نہیں سچا نہیں ہے لوگ کچھ بھی سمجھیں کیا اس سے ہوگا اگر انسان سمجھتا ہے کہ وہ بہت مخلص ہے وہ اور اس کے دل میں اخلاص اور سچائی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوگا کیونکہ ثواب اللہ دے گا بندے نہیں دیں گے جنت کا مالک اللہ ہے اللہ تعالیٰ ثواب دینے والا تو یہ منافقین کے بارے میں اللہ سماتے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دے دیا اللہ کو پتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو قیامت کے دن تمہیں اس کی سزا ملے گی اسی اللہ نے کیا سماین ملاسکینار جو منافقین ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر رہیں گے تو دل کی سچائی کے ساتھ کرنے کے اخراج ہونا چاہیے ایسے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے آج من جبل فرماتے کہ اللہ کے فرمایا مامنی شہاد اللہ اللہ محمد رسول جو آدمی بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آپ اللہ کے بندے تو اللہ کے غلام تھے آپ انسانوں میں سے تھے مانوی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات کرتے تھے اور اس طریقے سے اللہ کے رسول بھی تھے تھے اللہ کے رسول بھی تھے اور اللہ کے بندر غلام بھی تھے آپ کے ماں باپ تھے آپ کی بیویاں تھیں آپ کی اولاد تھی آپ کی شادی ہوئی آپ کھاتے پیتے تھے اٹھتے بیٹھتے تھے چلتے پھرتے تھے کدا حاجت کرتے تھے سوتے تھے آپ کو بخار لائق ہوتا تھا تکلیف لائق ہوتی تھی تو آپ انسانوں میں سے تھے ایسا نہیں کہ انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق تھے اب اللہ کے بندر غلام تھے اللہ کی بات کرنے والے تھے اللہ نے آپ کو نبی بنایا تھا اللہ کا فضل ہوا آپ کے اوپر کہ اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا تو اللہ کے رسول گھماتے جس نے اس بات کے قرار کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں بندے ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول بھی ہیں سب کے امام ہیں سب کے رہبر ہیں سب کے پیشوا ہیں پوری انسانیت کے آپ امام ہیں یہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کے بندر غلام بھی ہیں شد من قلب ہی اللہ رحم اللہ اگر وہ اپنے دل کی سچائی سے بات کہتا ہے تو اللہ میں اس کے پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے ہے تو دل کی سچائی سے کلمے کے اقرار کرنا ہے دکھاوا اور روٹین کے طور پر نہیں کہ لوگ کہہ رہے ہم نے بھی کہہ دیا پیدائشی مسلمان ہو گئے دل میں اس پر سچا نہیں ہمارے ایمان نہیں سچائی نہیں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے بارے میں جس نے ہمارے بی سوال کیا کہ کی کیسے نماز پڑھنا ہے کتنی رکاعت پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے اور وہ ساری چیزوں کے بارے میں سوال کیا تو ہماربی نے کیا فرمایا ان سد کا علی خلن اگر اس نے سچ کر دکھایا تو جنت کے تو داخل ہوگا اگر اس نے سچ کر دکھایا جنت میں داخل ہوگا یعنی اس کے مطابق اگر اس نے عمل کیا دل کی سچائی کے ساتھ کرنے کے اقرار کیا اور پھر اس کے اوپر عمل کیا عمل میں سچا اقرار میں سچا دل میں سچا عبادات میں سچا عمل میں سچا اگر وہ ہے اور اس کے مطابق اس نے عمل کیا جو جنت کے اندر داخل ہوگا تو سچائی یہ ضروری ہے یہ کلمے کا رکن ہے شرط ہے یہ کہ انسان دل کی سچائی کے ساتھ اس کلمے کو ادا کرے یہاں تک کہ اس کے دل میں کسی طرح کا نفاذ اور جھوٹ نہ رہے اتنا اس کو اس پر یقین ہو اتنی سچائی کے ساتھ اس کلمے کا قرار کرے اس کا ثبوت کیا ہوگا اس کلمے کی سچائی ہمارے اندر ہے کہ نہیں اس کی سچائی انسان کے اعمال ہوتے ہیں انسان اگر عبادت کرتا ہے عمل کرتا ہے اور سنت کے مطابق چلتا ہے دین کے مطابق چلتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اپنے دعوت میں سچا ہے اس کا مطلب یہ کلمے کے قرار میں وہ سچا ہے اور اگر وہ اس کی زندگی سے عمل خالی ہے عبادت نہیں کرتا روزہ نماز نہیں کرتا عبادات نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ کہ اپنے اس کلمے کے قرار میں وہ سچا نہیں ہے وہ انسان کیا ہے ہے جیسے ہم دعویٰ کریں کہ اپنے ماں باپ کو ہم بہت مانتے ہیں لیکن ماں باپ کا خرچ نہ دیں ماں باپ سے بات چیت نہ کریں ان کی ضرورت نہ پوری کریں وہ بیمار ہو جائیں ان کی عادت نہ کریں ان کو دیکھنے کے لئے نہ جائیں ان کا حال چال نہ پوچھیں ان کے لیے خرچ نہ بھیجیں اور لوگوں سے کہیں کہ ہم ماں باپ کو بہت مانتے ہیں تو صرف کہہ دینے سے عمل نہیں ہو جائے گا آپ کو اس اقرار کو عمل کے ساتھ دکھانا پڑے گا کیا اپنے اقرار میں سچے ہیں کہ نہیں تو انسان کا عمل گواہی رہتا ہے کہ انسان اپنے دعوے میں سچا کہ نہیں سچا ہے یہ سچائی بھی کلمے کی شرط ہے آج ہم نے دو شرط پڑھی ہے اخلاص اور سچائی اخلاص یعنی ہمارے عمل میں شرک نہ ہو خالص اللہ کی بات کریں اور دوسری جو شرط آج ہم نے پڑھی وہ کون سی تھی سچائی کہ سچائی کے ساتھ کلمے کے قرار کریں اور ہمارے دل کی سچائی کی دریل ہمارے اعمال ہوتے ہیں اللہ کے حدیث سے کہ اللہ عامن تمہارے دلوں کو بھی دیکھتا ہے اور تمہارے امال کو بھی دیکھتا ہے دل بھی سچا اور عمل بھی سچا ہونا چاہیے اور انسان اگر دل میں سچا ہوگا تو ضرور وہ عمل کرے گا آپ دیکھیے درخت وغیرہ دیکھتے ہیں نا اگر درخت کی جڑ کے اندر کیڑے لگ جاتے ہیں تو پتیاں سوکھ جاتی ہیں وہ جڑ ہمیں نظر نہیں آتا ہے کیڑے نظر نہیں آتے ہیں لیکن وہ پتیاں بتا دیتی ہیں کہ اس کی جڑ کے اندر کچھ نہ کچھ کیڑے لگ گئے ہیں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے اسی لیے اس کی تہنی سوکھے سوکھنے لگے گی اس کی پتیاں سوکھنے لگے گی پتیاں گرنے لگے گی اس لیے کہ جڑ کے اندر کمی ہے اگر جڑ مضبوط ہوگا تو پتیاں بھی مضبوط ہوں گی انسان کے دل میں اگر سچائی ہوگی تو انسان کے پاس عمل بھی ہوگا انسان اپنے عمل بھی مضبوط اور سچا ہوگا تو یہ شرطیں ہیں جن کا پائے جانا اس کلمے کی قرار کے وقت یہ ہماری زندگی میں ضروری ہے اللہ تعالیٰ دعا ہم ان کو پورا کرنے کی توفیق امین و جزاکم اللہ خير و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ